پہ مر... ساتھی تو کوئی جچاو میں مطلب پائے جلنا پڑ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 حکام انہوں سلطان کھلے سن ہر سمجھ لگی دیلیلی. امرا دیلیلی. فیر, فیر اگوں سلطان جہے ہیں مختلف شہروں کے پھر حکام تیار کرتے سن وہ بن جاتے سن بلاد والی والی شہر والی مصر شار سمجھ لگی مطلب ایک زلدہ سلطان جا لطان بہت, بہت خلیفا ہوں خلافت دے اندر خلافت شرط قریشی ہونا سنت نزدیک کیا اب بول ہیں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 حل اصل ہی دے بدھی بدھی چھوڑی دا حق ہوئے. چھوڑی من ادا نا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 امیہ جڑا ہے لگی یہ اصل میں تھا محبت اتو بنیا تو سم لگی اور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 ختم ہو گئی نے دی خلافت, پھر ہے تقریبا. جلی جلی خلافت دی رہی یعنی الدین سیوتی رائےا اللہ پچھے وہ سارے خلافا ذکر جی اس زیور لکھے گئے سمے لگی گئی جی جلی جلی با جتنے با تک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 چار خلفات تو بعد امام حسن پاک ہو گئے حسن پاک بعد حضرت معاویہ ہو گئے سمجھ لگی پھر گیا سلسلہ جڑا نا مبی خاندان پھر اگو عباسی خاندان آیا عباسی خاندان دا پہلا خلیفہ جڑا سی نا وہ ابو جعفر منصور جافر منسور سمامیا مبو ہنیفت دورے سے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 لکھ کے دینا, دینا کہ منشور تے آہد. آہ. اے بڑی معلومات چیز مطالعہ کھلے گا تو تو بے اس باب جدو پڑھو گے سمجھ آئے گا ورنہ تو روڑے پینے ہر خلیفہ جدوی خلیفہ کے تحت سلطان رہنے نے جی سمجھ جی جی جی. so لگی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 سلطانے سلطان بولتا لڑائی ہوتی جی ہاں جی سب خلافت سی نیابت رسول لہذا رکھا گیا جی جا رسول, رسول اللہ کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کوئی خاندان, ہو خاندان <سلام> تاکہ کوئی بندہ بھی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 اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ردی اللہ سن لو آپ جب توجہ حضرت سیدنا حسن ردی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ صلح سے پہلے کیا؟ سے پہلے یا یوں کہیں حضرت حسن کے تفویض خلافت سے پہلے خلافر کیا خلافر کیا حضرت حسن, حسن تفویض خلافت سے پہلے حضرت سیدنا معاویہ ملک شام پر بادشاہ رہے ملک تھے وہ خلیفہ نہیں تھے خلیفہ وہ مقرر جی تھے اس علاقے جی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصف تورات انجیل میں آئی تھی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 پہلے تو خلیفہ کے ذات تھے نا پھر حضرت معاویہ کے دور حضرت مولا علی کے دور میں آپ مقابلے میں آ گئے نا, نا. تو ان دنوں میں ان دنوں میں جی جی وہ باغی تھے اس میں کوئی شک نہیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل پوشا اگرچہ ان کی بغاوت جو تھی تو وہ اجتہادی تھی جس کی وجہ سے مذمت نہیں کر سکتے پھر جب حضرت سیدنا حسن پاک نے آپ کو خلافت تفویض کر دی جزی. اس وقت سے آپ خلیفہ مقرر ہو گئے اور خلیفہ برحق ہیں نے وقت تک برحق خلیفہ رہے جو. یہ اہل سنت مول علی پاک کے ساتھ یا آپ کی خلافت کے ساتھ باغی ہاں وہی خلافت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 جب خلافت ملی ہے تو خلافت علا منہاجی نبوت ان کی نہیں تھی خلافت علا منہاجی نبوت ہے کہ خلیفے دی و باش رحن سہن سارا کو نبی پاؤں گا یعنی وہکم مل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ اللہ تعالی نا او ذرا حالات بدلن او فرمان سن بدل فرماند سر بدل جانا نا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 شرت سے جی. اگر جی جی. یہ نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا بول بول بول وہ شرط ادا مطلب شرط سیاحت جی جی نہیں جی. جی. جی. جی. آ رہی ولو متغلبن چاہے سلطان متغلب ہو یعنی لا دل لا منشور پہ ساری دہڑی پڑی رکھو المتغل اللہ لا آہد لہو ہے لا منشور الہو تاری دہڑی سمجھ نہیں سو <متزوج <متزوج ہا، او او یعنی او آہد ہاں وہ ہی آہد ہوندہ سی اہد آکھا منشور نو او منشور بنا کے دندہ سی کہ جا پائی ایجازت رامہ تیرا تم واقعی کونے خلان علاقے دا یہ پرانا متعلق چشتی دا کام پیا دندہ ہے کہ کدی پڑی آسی فتا ورزویہ شریف تو او جناب تاریخ ترک موالات وغیرہ تے انہاں مسائل دندہ تو فیر اللہ حضرت نے جڑا جا انہاں نو کڑی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 مرأت لا تكون و الا اللہ بن کیا عورت بادشاہ بنتی ہے تو معذ تغل بن تک بہت اچھے پنجابی اللہ سے ہی ہے تک انار کیوں فرماتے ہیں باب الامامت کے اندر یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اچھا کہ ضکورت امام میں شرط ہے امامشن. کیا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 سمجھ لگی جی امیر المین جی امام اکبر جی اس جی کی وہ شرائط ہیں جی سمجھ نہیں آ رہی جی جو امامت کے باب میں پہلے گزرے ہیں جی, جی, جی, جی تو نظر مار ہیلو اچھا ہے وہ ساری شرطیں امامت کا باب کھول لیں جلدی کرو امامت کا باب کھولو کتنے پہلی جگہ آ گیا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 اب وہ تصرف عام, تصرف عام کیوں کہا کیونکہ سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے اس لیے بتا کی کوفی الم الکلام ہے یہ مسئلہ علم کلام کا ہے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 جی تعلیم علی حکومت آستے. ہی ہے تے کتی دے میٹرک کو شرط رکھے مطلب انگریز دی حکومت دی داخل ہونا یہاں واسطے فرد بن گیا تے نبی پاک دی شریعت آستے غیر سیاسی او دی تعلیم ہی سیاسی کیونکہ حکومت آستے.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 کافر جڑا ہے وہ اس واسطے نہیں بن سکتا کہ لا جلیل مسلم کا مسلمان دا نہیں بن سکتا کیوں اللہ تعالی خوران نے فرمایا کہ نہیں ہے کیوں یہ ہے استدرال اس کو کیا طریقہ استدرال اس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 ایک خبر دیتی ہے اللہ سبارکا ہے حاکم خلیفہ وہ ہوں نہ یہ مطلب اللہ سبارک و تعالی دس رہا ہے کہ نا کسی, ح... کسی کو یہ جی حق نہیں پہنچتا جلعہ. کہ وہ مسلمان پر کافروں کو غالب کرے جلعہ. اور ان پر حاکم بنائے اب سمجھ آ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 ہونا عبی، عبی بھی رکھنا حکومتا حکومت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 اگرچہ وہ عورت ہو کیا کیا کیا وہ متغلب عورت کیا سلطان متغلب ہو اگرچہ متغلب ہو اور پھر وہ متغلب اگرچہ عورت ہو اب سمجھ آ گئی کہ نہیں مانا صحیح ہو ہوگا لا کامت لیکن ایک چیز نیچے پڑھ لو متغل اللہ شامل الحمد اللہ لکھ رہے ہیں منفو کے لفی شروطلی جس کے اندر امت کی شرطیں مفقود ہوں وہ ارادیا لو قوم اگر چیک اس پر رادی ہو اس کا آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں باوے قوم راضی بھی ہو جائے جہ شرطہ نہیں تو متکلے بھی قرار پائے گا و کبیرہ مطلب متکلے بھی بنے دے متکلے بھی بنے دشن مثال نہ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 کیونکہ آج جڑے تلا تین زیادہ ہے ہندوستان جی خطبین ابک سمجھ لگی سلطان التمش وغیرہ وغیرہ غوری یہ سارے غلام سان سمجھ لگی گل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 سلطان حق حاصل نہیں اپنی دت دو چلا ثابت اتو سابت کسی ایک دے نہیں ہوتا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 <mister> سنو ہوں ہوں نہ چپ خچا ماری جانے اپنی ہوں سنو میرے دین جی گل آ گئی انشاءاللہ اللہ اللہ صحیح آئی کہ ایک ہوتا ہے عبد د عبد کی قسم میں عبد معذون جس کو مالک کی اجازت دے دے کہ میرے مال میں تصرف کر سکتا ہے اب تصرف اس کو بال حاصل ہو چکا ہے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 او او دا مطلب تو جو خالی ایک سو انتالیس دوسری ہاں جی با جی آلہ بدنام آلہ بدنام حرج کوئی فتوا ہے بدنام ہو دین دے اتلا حالت کو دتوح دالی دی ہر پتا رکھا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 پتروں کوئی تصرک حاصل نہیں وہ عامل بنا کسی ناہ علاقے کا جانا جی جی کیا جی جی ناہیا دا کسی دا. علاقے کا دا. عامل بنایا جی جی امر جی جی جی. وہ نکاح نہیں کرا سکتا یعنی حق نکاح کرا نہیں ملنا جی سقیرہ نکاح چکراوے جی جی جی. مر مر رہے پہ آیا سی نا جی جی. نہ جی. اس وجہ سے آپ قاضی نہیں بن سکتا کیوں وہی دلیل لا بلا الانب سی جی جی جی. مر مرے جی. لاولاب جی جی. سی اس کو تصرف اپنی داد پر نہیں ہے فدران غیر رہی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 دور لیکن فتح رزیا کہ سبحان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 والے یا آم ناحیت نہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھائی ہاں بھائی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 یہ عامل جڑا آمل جہا ہے یہ ان لگتا سی ایک ہے جس طرح عبد خدمت کر سکتے نا وہ تو خدمت آسے سر عبد ابد کر مور ہوے کسی کام کی خدمت دے تو سکتے لیکن یہ ہے بھائی فیصلہ اور تصرف جس کے اندر ہے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 یہ دیکھنا پڑے گا <ț Manchester>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 چلو اگ چلو چلو چلو جلدی پتا لگ گیا کہ تصرفات مامور بے قامت یہ تحت اللہ شامی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ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 سے جی جی جی جی جی دلالت, دلالت تو شامل ہے یعنی مطلب آ کہ دیتا ایک مطلب جس طرح بنے گا امر نی میں دلالت دلال بن سکتا. دلالت نال دلالت آج ہی میں پیچھے آ چکیا دلالت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 بچے اہلیت شرط ہے جی جی. جی جی. کام کرا جلدی کر پردہ کرا, کرا تو شاہ جہات ہوگا کر جانا ہاں کیا آخیا مرو جی. آلیت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 وقت سلاد سلاد کے وقت میں ہے لا وقت لشتنابا وقت سلاد وقت کامت ہے وقت سلاد کیونکہ کامت سلاد کا وقت ہے نا مراد ہے مطلب حتہ تفریہ ہے اور کہ اگر ہمارا سبھی و ذمیہ کہ اس نے ذمی یا بچے کو امارا امیر بنایا امارا پڑھو کیا بڑھا امارا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 انہوں <ساس> نے فرمایا بھائی موتبر ہے اہلیت وقت استنابت اور وقت استنابت میں تو دونوں ہیں وہ بچہ ہے ہے یہ تفویر باد ہے لیکن نہ آگے انہوں نے فرمایا رسالہ شرون برالی میں یہ ہے خلاصہ سے مانک سہوجی اس کے الفاظ مانا یہ ہیں العبرت الاہلیت وقت احامت لا وقت الزن اب وہ وقت وقت تفویض وقت ازن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 ہے کہ وقت اقامت آ ضروری ہے بول خلاص مرے خلاص اقامت جی تاتار خانی والے ہاں سورت نہیں صحیح وہ صورت نہیں صحیح اچھا جی اگلا مسئلہ وقت تو لفا خطیب مرحب. مرحب. کیا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 یعنی حاکم نے اس کو خطیب مقرر کیا اور آگے خطیب بنانے کی, کی اذن سری نہیں ہے سمجھنے آگے یعنی اس نے یہ کہا نہیں آگے بنا اب اگلے کا اذن وہ مسکوتانوں کے درجے میں ہو کیا اب یہ آگے نئے بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا ہاں یعنی چوپ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 یعنی خطرہ فو دطرا تو, تو کون نا. دا ہے. ظاہر اس طرح سلطان نہیں نہ وہ اکڑا وقت محدود ہے واہ وہ ظاہروں ظاہر یہی ہے ظاہروں میں نہیں بار بارات ہیں اور ظاہر ان کی بارات سے یہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ظاہر صرف ان کی بارات سے یہی ہے اس کا مطلب اس کے برخلا و خلاف ہے ظاہر ہے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 اور پھر شار منیہ کی اسی بھی قائل ہیں مرحان ابراہیم حلب اسی کے قائل ہیں صاحب بار اسی کے قائل ہیں صاحب نارسی کے قائل ہیں شرم العال اسی کے قائل ہیں مصندف اسی کے قائل ہیں صاحب دور اسی کے قائل ہیں اسی لیے اس کی ترجیح کے لیے انہوں نے موخر رکھا ہے جہاں جی ہوگا نا پسندیدہ گل آخر جا کر آ سمجھ لگی گل ہوں نا بالوں کا کئی بار تقدیم وجہ ترجیح ہوتی ہے بعض اوقات تاخیر وجہ ترجیح علامت ایک تاخیر ترجیح دی علامت بعض ترجیح, ترجیح ہوں دی. دی دی دی. جی جہاں جی جی ہوں شیر پڑھنا چوندہ چوندہ شیر آدھے آخر ترجیح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 اور موقف اذن اول ہے ثانی نہیں ہے دن میں رکھنا اے بڑی نقطے کی گل جی کیا کیا, کیا؟ موقوف الزن اذن اقامت جمعہ عبارت ہے دو چیزوں سے नहीं خطبہ नहीं اور سلاد یعنی خطبہ پڑھنا تو نماز پڑھانا مارو مار مار, مار नहीं नहीं नहीं یہ ہے اقامت جمعہ لیکن جہاں اذن امام موقوف ہے سلطان او نیو نیو نیو نیو نیو وہ صرف کیا ہے, ہے خطبہ وہ ہے خطبہ, خطبہ, خطبہ, نیو نیو نیو خطبہ دینا تو دی نال دینا ہے. کیا دینا دینا. سمجھ اے مطلق والا جائز ہے یہ راجیہ کو ہی ہے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 ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل اسے امداد کے حوالے جی گل لکھی ہونے تو دو گور کرو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 پڑا میں اسی طرح کسی نے آخان یار تا چپ تمال پڑا ٹھیک ہے سارا متلا کری اگے ایک نواں مسئلہ لکھا رہے کہ یہ معلوم ہو گیا بھی جواز استخلاف تو متلاق درست ہو گیا نیمی. نیمی. استنابت دلوقن. استنابت استخلاف استنابتف نا درست ہو گیا لیکن گل سمجھو گے نیم. کہ وہ اندر یہ اگلا مسئلہ کر جسل بیماری وغیرہ دا کوئی ہے تو اس نائب بنایا ہے. نائب خطبہ ہی پڑے گا نماز پڑھائے گا بالکل لیکن جسے فقط نماز دا خلیفہ بنا دا اگلے کس وجہ کی وجہ حدث لائق ہو گئی اس نماز اور ہو جی میں بنایا ہوں دیکھا گے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 ال مکان لا لی <سؤال> شارا فل فواد دا معنی بن جائے گا فوت ہونے کی بلند جگہ پر ہے سمجھ لگتی ہاں یعنی جا فوت ہونے دا بہت اگمان ہے بہت خطرہ خطرے دم چار اگے یار ہاں میں دا, دیدی دیدی دا ہا آب او پیام ہوئے ان نجع فی تعداد جما یہ لکھے نا گا پھر بس اتنے تک رہن جفظ بولتے افطا کی وجہ ماض افتار جیسا نظام ہے محض مفتی ہوگی <تصفح> تحقیق کریں گے اس بارے شہریت نہیں شہریت اسے حق ہے. ثابت ہو نہیں. Yes. ہاں اقامت دا اقامت حق اینو ہو جانا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو آسلم ہو کے خطے کر رہا جی آ رہا مطلب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 بالکوا سوچتے نہیں کا جمع ہے کہ دارال اسلام پہ آئے ہاں ٹھیک